شہ دکھا ساسو باسطیم کے شیرا دکھا سا دیکھا سا بہا چھٹی ماں چسن کے چھڑا دیکھا سا بہا ماں <علم> <علم> <علم> <علم> <علم> سم سے تیرا دیکھا صبح ہاتھ کرتی تھی ماں قاسم کے سے سنا دیکھا صبح ہاتھ کرتی تھی ماں چہرا دکھا ساسو بہا چھٹی جما سا سی بہا سسو بہا چھٹی چیم قسم کے سنے سنے دکھا سسو بہا چھٹی چم دکھا ساسو بہا ماں قاسم کے چھا دکھا ساسو بہا چھٹی چمہ دکھا ساسو بہا کھیتی دکھا ساسو بہا کھیتی